بات چل رہی تھی صحابہ حضاء کے رضوان اللہ اجمانی کے فضائل المناسب کے حوالے خلاطۂ اللہ میں سے پہلے تینوں خدف ابو بکر و و عمل رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل المناسب وہ آپ سماٹ کروا چکے آج اس وقت ذرا منتقل ہے تو انشاءاللہ شاء کے ساتھ کے ساتھ ہی سیدھا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جنگ خزائل و مناسب صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں درآم آج رضی اللہ تعالیٰ آنکھ کر باندھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو قاعدہ میں عمرے کا ارادہ کیا عمرے کے لیے سفر کیا تو اہل مکہ میں اس نے مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا سکتا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ تین دن تک وہ مکہ میں رہیں گے اب عمرہ نہیں کرنے دے پھر آہستہ دوبارہ آئیں تو تین دن تک اپنی مکہ میں رہ سکیں گے اس کے بعد مکہ سے یہ لوگ چلے جائیں گے بڑا کرنے والے اس دوران جو مکہ ہوا اسے سلو ہدیہ کہا جاتا ہے اور اس کی تحریر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ابو نے لکھی تو لکھا بادہ محمد رسول اللہ صب اللہ علیہ یہ وہ فیصلہ ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو قریش کہنے لگے ہم اس کا اس فیصلے کو اپنیل بھی کرتے فضا اللہ کا تو منا کا رسول اللہ ہی کا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کبھی مکہ سے نہ روکتے ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو روک رہے ہیں یعنی اہل مکہ بھی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے وہ چل کر نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے رہے وہ صرف اس وجہ سے کرتے رہے کہ وہ انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہی نہیں تھے جب ان کو سمجھ آ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو امام لیا تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو آپ آب محمد عبل عبداللہ ہیں تو نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ہی وہ انا محمد السلم عبداللہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد عبل عبداللہ بھی ہوں صد اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی رضی اللہ علم کو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ لفظ رسول اللہ جو ہے اسے مٹا دو تو سیدنا بنا رضی رلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وَلا آنا میں آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ رسول اللہ جو لطب ہے یہ نہیں مٹاؤں گا تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفحہ پر لکھا جا رہا تھا آپ نے خود بکڑا اور لفظ رسول اللہ کو آپ نے لکھا دیا اور اس کی جگہ آپ نے لکھا محنت افسل کہ یہ وہ معاملہ ہے وہ فیصلہ ہے محمد محنگ جس میں افطاللہ سب ابا مکہ میں اسلحہ کے ساتھ سب نہیں آئیں گے ہاں میان میں تلوارے ہوگی یہ عرب کا ایک کلچر تھا اس کے مطابق ہمارے جنگی تھا وہ سامان لے کر نہیں ہے اور مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے اور جو لوگ مدینہ میں آئیں گے اگر ان میں سے کوئی مکہ رہنا چاہے مستقل شہرنا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کریں گے تو خیر اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کیا تین دن کا وقت تھا وہ پورا ہوا واپس آنے لگے تو حمزہ رضی اللہ تعالی کی بیٹی وہ آئی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں مکہ سے بنی تو سر یہ دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑ تو اور حمزہ کی بیٹی یہ رشتے دار تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اب کے چچا کی بیٹی ہے اسے سنبھالی خیر اس کے بارے میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے بارے میں زید جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جھگڑنے لگے کہ اس کی فالت ہم نے کرنی ہے علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کہتے تھے کہ میں حقدار ہوں اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں جبکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تھا کہ اس کی کفالت کا میں سفر وہ صحابہ شراب تھے بچی کی کفالت کرنے کے لیے جھگڑتے دیتے ہیں میں نے کر دی اب اگر کسی بچی کی کفالت کرنی پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی مجھے نہ ہی کرنی پڑ کوئی اور نہیں کرتا یہ دن آپ اپنے اس بارے میں جھگڑتے ہیں تو رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ دیا جب رسی اللہ تعالی عل کے نکاح میں اس کی خالہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس کرے کیوں خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے لہذا یہ الخ کو بٹ دے گا ترقوں کس اصول نے کہانہ یعنی کے پاس یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گی اور پھر تینوں کو حوصلہ دیا اور علی علی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنایا کہ انسا منی وانا انامین کا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اشفاق کا فلتی تو میری شکو صورت اور میرے اخلاق میں میرے مشادے ہیں اور زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تعالیٰ آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے دوست ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صلاح ادیبیہ کے صاحب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا انتا بیدنی وانا بیدنیتا. تو مجھ سے ہے اور میں سے یعنی ہم دونوں ایک ہی ہیں اور یہ جنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا احساس ہے سہی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے چلے گئے اور سوچنے لگے کہ کسے جھنڈا ملے گا اگلے دن آئے تو سب سے سب اس امید میں تھے کہ شاید اسے جھنڈا مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ تعالی تعالیٰ بتایا گیا کہ ان کی آنکھ خراب ہے آپ نے حکم دیا انہیں بلایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا جو لگایا چھٹا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ آپ کے لو کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی اور ایسے ہو گیا گویا کہ کچھ بیماری بالکل تھی ہی اور نویت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا کیا واجبات ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ نے تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دی تو خیر اللہ کا مشکل بولے سے آپ کے لیے یہ پیشہ ہے با ادارے ہوگی سب یہ غریب سلواڑی بات پر عدل کیا پہلے انہیں طاقت دی اس کے بعد پھر ان کے خلاف جہاد وقت کیا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو رزور خیبر میں فتح اسی طرح ساد عبید کیسے ہیں کہ ایک آدمی عبد اللہ ابن تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ محافظ کا تذکرہ کیا ان کی شفا اور اچھے اعمال کا ذکر کیا پھر اس نے سگے دن علی ولی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو بھی اکت اللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہ نے ان کی تاریخ کی ان کی ستائش کی اور ان کے بارے میں خیر سے کریں بات کرے اب یہ تو آیا تھا کہ شاید حضرت عثمان یا حضرت علی علی اللہ تعالیٰ علومان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ابن واحد علی عمر علی اللہ تعالی عل کچھ سخت سست بات کہیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ہیں دارکا یا میری باتیں شاید کچھ ناگر آمد رہی ہے کہ میں نے دونوں کی ہی تعریف کی ہے اور دونوں کے ہی معاصر کا اور اچھے قسائل کا تذکرہ کیا ہے تو کیسا ہے اجر ہاں تو الباعت میں اشور اللہ تعالی فرماتے ہیں فعار وا اللہ تعالیٰ سے ناک خاک آلود کرے اس طرح سچ سجاڑے ہو جا تیرے والے بھی امر نے کرنا ہے کیا ابد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ علو کے بھی کار خیر کا تذکرہ کیا اور سیدنا عثمان علی اللہ تعالی علو کے بھی محافر کا تذکرہ بنایا اپنے والد صاحبی وقار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ واضیہ بن ابی سفیان نے صاحب کو کہا بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنو. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فاتحین عثمان کے حساب کا بدلہ لینا چاہتے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ فاتح عثمان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سیاسی حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے وہ پسو پیش کر رہے تھے کہ وقت آنے پہ کچھ کر لیں تو ان کے بعد میں نے آپس میں کچھ چپتلش کی تویا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ماں کا بس ایسا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ما انت سببا با کے بارے میں آپ کوئی سخت بات نہیں کہتے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا سید علی رضی اللہ تعالیٰ تین باتیں کہتے ہوئے اس کی وجہ سے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہتا اور وہ باتیں ایسی ہیں جان سر پورن کی واقعہ تب بھی اور گئی یا ان میں سے ایک بات بھی اگر نگے شریف سببا ہو گئی وسلم نے میرے لیے شری ہوتی تو میرے لیے وہ سرخ پوتوں سے زیادہ بک کرتی سببا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو خلفا ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے جب صلی اللہ, علیہ وسلم کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی غزلے میں اپنا نائب بنایا مدینہ میں چھوڑا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کہا تھا کردار من اب کردار ملنی منزل کی ہارون امسا کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ اور میرے درمیان آپ کے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ نسبت ہو جو بوسا اور ہارون کے درمیان نسبت یہ رضا سلو کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا کہا کہ آپ مدینہ کے معاملات کو دیکھیں ہم تبو کی طرف جاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ اعزا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفتا بیمار کی ساری آپ نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے جو مرد میدان ہوتے ہیں وہ تو میدانوں میں جایا کرتے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ آپ مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ پر ارشاد سنایا تھا کیا آپ یہ بات پسند نہیں کرتے جیسے ہارون الحت السلام موسا علیہ سلاطلس کے نائک بنے تھے جب موسا الحصلاسلام جب افراد کو ساتھ لے کر چالیس دنوں کے لیے کوہ تور کی طرف گئے تھے تو ہارون کو پیچھے چھوڑنے گیا علیہ السلام شراب شراب تو اب میں رضاء سبور کے لیے جا رہا ہوں تو تجھے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حوصا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا ایک تو یہ بات اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا سیدھا ہلکا بلانا گوا تباہی موسیٰ اور ہارو والی رسبت ہے مجھ میں اور کچھ میں لیکن میرے پاس نبوت نہیں ہے اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی تو شاید سیدنا علی ربی اللہ عنہ کو علوق و کیونکہ فرما رہے ہیں کہ تو علی علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام شراخ و تلاتو کے ساتھ جو تعلق ہے تو اسی مقام اور اسی مرتبے پر ہے جو مقام و مرتبہ موسا سے ہارون علیہ السلام کو تھا وہی مقام و مرتبہ تجھے مجھ سے ہے وہی اس پر ہے پھر دوسری بات کروایا غرض حیدر والی کہ میں نے جب صلی اللہ علیہ ریسرچ کو سنا تھا کہ آپ نے کروایا میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا یوگی اللہ ہوا رسول ہوں اور یوحیف حسم ہوا رسولو ہوں اللہ, ورسوله ورسوله اللہ کے ہاتھ پر پتہ دے گا وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈا سیدنا علی اللہ تعالی کو دیا یعنی علی ربی اللہ علو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے اور اللہ تعالی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں دو باتیں اور تیسری بات کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازک جنوائی تَعَالَوْ لَدْرُ <آدُّن> تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین اہل ہیں مباردے کی جب آجات ناگر ہوئی وقت نذران کے ساتھ کئی مناظرہ مناقشہ چلتا رہا پھر پھر آ انہیں مباہلے کا کہا گیا کہ یہ جرائل ہیں اگر پھر بھی تم نہیں مانتے اور مباہلہ کر لیتے ہیں تم اپنے اہل و عیال کو عورتوں بچوں کو بلا لو ہم اپنے عورتوں بچوں کو بلا لیتے ہیں تم بھی, بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں ایک میدان میں پنند کا ہر تو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرتے ہیں اور ظالموں پر اللہ کی لانت تو جب یہ آیت مباہ نظر ہوئی تو نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ علی حضرت اور حسین رضی اللہ تعالی تعالیٰ علی کو بلایا اور کہا اے اللہ یہ میرے ہیں یعنی حل میں ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل قرار دیا اچھا کہ یہاں پہ ایک بات سنائی ہے ایک یہ چیز آیت مباحلہ میں آپ نے ان چاروں کو بلایا کا تھا جب وہ آئن ہوئی رہا اہل اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں بالکل بات صاف کرنا چاہتا ہے یہ حساب تو تھا ندی کریم علیہ وسلم کی اجوالی مشہورات کو آتی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ علی حسن حسین کو بلایا اور اپنی چادر میں لے لیا اور گندگی کو دور کر دے اور ان کو بالکل پاک صاف کر دے دو واقعات سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف یہ چار افراد ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اسحاط ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیکار کیا ہے براہ راست ان کو مخاطب ہوئے ہیں یعنی سان نبی رسوم نہ صاحب میں نبی کی بیڈیوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہوگی سارے حکام نے دیے اور جس آخر نے کیا کہا یہ حکام کیوں ہے انوری اللہ لیو دہی بہان کو مرل بھئی اہل ویز اللہ تعالیٰ کی اقامات کے ذریعے ان سے زندگی کو آرائشوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے پاک ساتھ کر دے تو اللہ سبحانہ و سب نے ازواش نبی کے لیے امہ حاصل مبین کے لیے یہ پہلے سے ہی بات کر دی آپ رسول رشیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدہ فاطمہ سید نا اسد اور حسین اللہ کو جمع کیا انہیں اپنی شاطر میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دی دی میرے اہل لہذا ان سے بھی گندگی کو گنا کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں کسی خراب صاف کر دے یعنی آیس اے تطہیر کا بھی یہ چاروں نہیں تھے جب آیت ناظر ہوئی اس وقت یہ چاروں ان اہل حیض میں شامل نہیں تھے پھر نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو جمع کیا اپنی چادر میں لیا اور پھر ان کے لیے دعا کی تاکہ یہ بھی آیس اے کا بھی ساخ تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے نتیجے میں یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن سے اللہ رب العزت نے گندگی کو دور کر دیا اور ان کو بادشاہ کر دیا تو اس کا یہ ماننا نہیں کہ اہل بیت صرف یہ چار ہی ہے اصل میں بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں وہ براد ہیں یہاں ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف ماحول میں استعمال ہوتا ہے تصویر نے اہل بیت سے مراد نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جب معاملہ آئے صدقے کا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہی بن ایجام کہتے ہیں میں اور حسین بن ساب اور عمر بن مسلم وید بن اربم رضی اللہ ہوتا عنہ کے پاس گئے تو جب ہم اس کے پاس بیٹھے یعنی دیار رقم رضی اللہ عنہ کے پاس تو حلسین کہتے ہیں حلسین اتنے سبراب کہتے ہیں کہ اے زید اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خیر بخشی ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا ہے ان کی آپ نے احادیث سنی ہے انہیں دیکھا بھی ہے ان کے ساتھ آپ نے وزبا بھی کیا ہے آپ نے ان کی فضا میں نمازیں بھی پڑھی ہیں اللہ نے آپ کو بڑی خیر دی ہے بڑی خیر کثیر دی ہے آپ نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہمیں عمر بڑی ہو گئی ہے بڑا ہو گیا ہوں بہت سی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی بھول چکا ہوں لہٰذا جتنا میں تمہیں بتا دوں اتنے سے اختاق کرنا اور جو تمہیں نہ بتاؤں مجھے اس کی تکلیف نہ دینا میں بہت سی باتیں بھول چکا ہوں جو میرے آپ میں پکی ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی جس کا نام تھا وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک دن جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کی بعض و نصیحت کی اور فرمایا اے لوگوں میں بشر ہوں قریب ہے کہ میرے حق کا آپ آئے اور میں جواب ہوں یعنی مجھے بہت آئے اور میں دنیا سے چل بس ہوں. لیکن مجھے شک ہے کہ میں جلد ہی شوق ہونے والا ہوں اور تمہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا سکا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیر ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیس آپ نے کتاب اللہ کے بارے میں بڑی ترغیب دی اور پھر اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈراتا ہم نصیحت کرتا ہوں تو سنتے ہیں کہتے ہیں کیا نظی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں تو اب یہاں زید رضی اللہ علیہ ول کی پر میں کہنا ہی بسور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں احمدی ہی من سادہ سات مل پا لیکن اہل بیگ سے یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جو سب سے معروف پہرائے ہیں جن پر سب کا حرام ہے وہ کون لوگ ہیں سرمایا آلو علی ہے وہ آلو عصیل ہے جعفر ہے وہ آلو عباس آل علیہ آل علی علیہ جعفر علیہ عباس ان کی جو اولاد ہے یہ اہل بیک مراد ہیں تو جیسے پوچھتے ہیں کلو ہر لالی مسدا یہ سارے کے سارے صدقے سے محروم رہے لیکن سب پر صدقہ حرام ہوا تو دین رضی اللہ عرماتے ہیں ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام کر دی جا دیا جاتا اسی طرح دیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں دل علی رضی اللہ تعالیٰ نے گائے کی پیدا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ عہد لیا تھا لا إِلَّا وَلَا لالبنی إِلَّا منافق میرے ساتھ مؤمن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی میرے ساتھ بغل رکھے گا یعنی yani سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی اور ایمان کی دلیل ہے اور ان سے نفرت کرنا ان کے بارے میں دل میں بغل رکھنا یہ لفاس ہے اسی طرح ابو حرا اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بھی مصنف کی ہے باقی ساری بحری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارے راطے ہر پہ کھڑے تھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور غبیر رضی اللہ تعالی نے جمع ہوئی تھی تو چٹانچ ہلنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ رک جا سما علیہ کا علیہ نبی صدیق ان کو تو اس پر صرف تین قسم کے لوگ ہی ہیں نبی یا صدیق یا شہید یعنی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدر رضی اللہ تعالی عنہ علمان رضی اللہ عنہ حری رضی اللہ عنہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ ان پانچوں کو شہید قرار دیا ہرا پہ کھڑے ہوئے تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد و فضائل ہیں اللہ تعالی سمجھنے کی خبر کرنے کی توفیق دے صحابہ رضوان اللہ علیہ کی سے محرط کرنے والا بنا دے سب اللہ علیہ و